ہر کام میں استخارہ اللہ تعالی استخارہ کی نعمت ہم سب کو نصیب فرمائے آپ کا ارادہ بنا کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو پہلے استخارہ کر لیں کوئی چیز خریدنی ہے تو استخارہ کر لیں استخارہ کی برکت سے آپ کو خیر والی صورت مل جائے گی اور جو کچھ شر ہوگا وہ آپ سے انشاءاللہ اللہ دور ہو جائے گا عجیب عجیب واقعات ہیں کہ ایمان والوں نے استخارہ سے کیسے کیسے فوائد حاصل کیے اس لیے کثرت سے استخارہ کی عادت اپنائیں لوگوں نے استخارہ کو بہت بھاری اجنبی اور مشکل کام سمجھ رکھا ہے حالانکہ استخارہ کے لیے نہ نئے کپڑوں کی ضرورت نہ نئے غسل کی نہ خوشبو مہکانے کی اور نہ خلوت میں جانے کی بس اچھی طرح سنت کے مطابق وضو پھر دو رکعت پھر اللہ تعالیٰ کی حمد اور درود شریف اور پھر استخارہ کی دعا یعنی وضو کے بعد پانچ دس منٹ کا کام ہے آج ہی استخارہ کی دعا یاد کیجیے اور استخارہ سے اپنی اجنبیت دور کیجیے آپ کی زندگی انشاءاللہ اللہ خیر سے بھر جائے گی ارشاد فرمایا ناکام نہیں ہوتا وہ جو استخارہ کرے پچھتاتا نہیں وہ جو مشورہ کرے اور محتاج نہیں ہوتا وہ جو خرچے میں میانہ روی اختیار کرے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو استخارہ کی تعلیم قرآن مجید کی طرح دیتے تھے کاش ہم بھی اسی اہمیت اور قدر و قیمت کے ساتھ استخارہ اپنا لیں